سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اتنے تواتر کے ساتھ اتنے تسلسل کے ساتھ یہ کام کیا کہ اس پر امام حضرت ابو رضی فرد نے واجب کا حکم لگایا کیا مطلب کہ جس میں قراج سے پڑھا جاتا اس میں قراج سے پڑھنا واجب ہے جس میں سرری پڑھا جاتا ہے کم آواز سے اس میں سر نے یعنی آ... کم آواز میں پڑھنا وہ اس میں واجب اسی طرح کوئی مثال کے طور پر زہر کی نماز میں امام بھولے سے کرا شروع کر دے تو ہمارے امام کے نزدیک واجب ترک ہوا اس کو سجد سو کرنا ہوگا اسی طرح مغرب میں کوئی آدمی کراط کرنا بھول گیا اور اس نے سور فاتحہ کی چند آیتیں پڑھ لیں پھر کسی نے لقمہ دیا اس پہ بھی سجدے سو واجب ہو گیا اس لیے سر میں سر واجب ہے اور جہر میں جہر واجب